لا اله الا اللہ لا اله الا لاح الا لاحلہ جوٹی دنیا سے موڑ رب سے اپنا رشتہ جوڑ جوٹی دنیا سے موڑ رب سے اپنا رشتہ جوڑ کون ہے تیرا اس کے سوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس لیے ہمارے اخلاق چھوٹا بچہ نہ سمجھ ہوتا تھا یہ پیغام اس سے شروع کرتے تھے تو پرانے وقت کی مائیں بچوں کو سلاتے ہوئے لوری دیتی تھی تو لوری دیتے ہوئے کیا کہتی تھی حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ رلا حسبی ربی یہ بچپن کا پیغام بچپن کا سبق حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلى الله لا إله إلا الله